بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده وسلم رسلكيم دين عليوم اكملطلكم تین و اطممم تو عليّى كم نحمتى و رضيّت الكم الاسلام دين سر مادا ترجمہ آج کے دن تمہارے ليے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل و مکمل بنا دیا ہے اور تم پر اپنا انعام آج پورا كر ديا اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جائے گا فائد حضرت شیخ نمبر اللہ مرکز لکھتے ہیں حج کے اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت شریفہ جس میں تکمیل دین کا مسلدہ ہے حج کے موقع پر نازل ہوئی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں لکھا ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں ہے اسی پر ارکان کا اختتام ہوا ہے اور اسی پر اسلام کی تکمیل و تتمیم ہوئی ہے اسی میں آیت علیما اکمل توقم دینکم نازل ہوئی ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ عن سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہو اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنان بناتے یعنی سالگرہ کے طور پر اس دن کی خوشی مناتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے انہوں نے عرض کیا علیم اکملۃ القُم دین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس دن اور کہاں نازل ہوئی بحمد اللہ ہمارے یہاں اس وقت دو عیدیں جمع تھیں ایک جمعہ کا دن کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے بھی منزل عید کے دن ہے کے دوسرے عرفہ کا دن کہ وہ بھی بالخصوص حاجی کے لیے عید کا دن ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آئے جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے نازل ہوئی در حقیقت یہ بڑا مسردہ ہے جو اس آیت شریفہ میں سنایا گیا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حلت و حرمت کے بارے میں کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا جب آدمی حج میں یہ خیال کرے کہ اس فریضے, فریضے سے دین کی تکمیل قرار دی گئی اور دین مکمل ہونے کا یہ ذریعہ ہوا ہے تو کتنے ذوق و شوق سے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے وہ ظاہر ہے جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے وہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی کھڑی نہ ہو سکی وحی کے وقت حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وزن بہت بڑھ جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی اپنی گردن گرا دیتی اور جب تک وحی ختم نہ ہوتی حرکت نہ کر سکتی تھی حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب وہی نازل ہوتی ہے تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی در منصور حضرت زید بن ثابت ردی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت شریفہ لا یستویل قاعدون من صورت النساء نازل ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی سی طاری ہو گئی تو آپ کی ران میری ران پر رکھی گئی, تھی رکھی گئی تھی اس کے وزن سے میری ران ٹوٹی جا رہی تھی در منثور یہ اللہ پاک کے کلام کی عظمت و تھی جس کو ہم لوگ ایسا سرسری اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں جیسا کہ ایک معمولی کلام ہو یہاں تک چند آیات کا ذکر تھا آگے چند احادیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں سبحان اکلّہ بحمد اشد اللہ الہ اللہ علیک